کہ اگر کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہے تو شران شریعت میں اسے کیا مقام دیا جائے گا کیا وہ منکر کہلائے گا یا وہ کافر کہلائے گا یا اگر کوئی شخص پیارے آقا علیہ صلاحۃ کو نور نہ مانے صرف بشر مانے تو کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا جزاک اللہ خیر دیکھیے حسان بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یہ قرآن سے نوروں و کتابوں کریم نے شاد فرمایا اسی طریقے سے <تصفح> چمکتا ہوا چراغ اللہ نے محبوب کریم کو اشار دور اللہ نور ہی طلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور اس پر رہی کا نور نور اللہ نور تو چونکہ آقا کے بارے میں قرآن نے نور کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نور کہا آقا کی والدہ مالدہ نے نور کہا صحابہ نے نور کہا بھیجنے والے نے نور کہا جس کی طرف آئے انہوں نے نور کہا جن کے گھر آئے انہوں نے نور کہا جو آئے خود انہوں نے نور کہا اب اتنی جو قرآن کا منکر ہوگا حدیث کا منکر ہوگا صحابہ کے فال کا منکر ہوگا جو اس کا حکم ہوگا وہی نور مصطفیٰ کے منکر کا حکم ہوگا تو چونکہ لیکن دوسری طرف ہے کہ چونکہ یہ ان کی تاثیر میں اختلاف ہے تو اس کے اوپر یہ تو فتوا لگایا جائے گا کہ وہ بے ایمان ہے اور تقاصر کا منکر ہے حدیث کا منکر ہے اسی طریقے جی سے اگر کو مکن بشیرت کا منقر ہوگا تو وہ بھی درا اسلام سے عارج ہوگا آپ بشر بھی ہیں اب نور بھی ہیں آپ کی بشریت کا ذکر بھی قرآن میں ہے رانیت کا ذکر قرآن میں ہے لہٰذا دونوں چیزوں کو ماننا اہمی مان ہے اسی ایک چیز کا انکار کرنا بے بےمانی ہے بعض بات اوفر لہذا اب تو وہ متل کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں نور تو ہیں لیکن آپ آب ابل الخل نہیں ہیں تو اس پر کفر کا فتوا تو نہیں لگے رہا اس پر گمراہ کا فتوا لگے گا کیوں کہ وہ مان رہا ہے ہاں ابل الخل ہونا یہ ہے آ حادی مسئلہ بعض علماء نے کو قرآن سے مستمد کیا جیسا کہ آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن نے اللہ نے آکا خود شاعر حکم لوگوں کو فرمار ہوئے وہ آتا تھے اللہ میں کال اللہ کہا تو سب سے پہلے شاعر فرمایا لہذا اس پر گبراہ ہوگا دید آتی ہوگا بتلے کر بتلے غائب کا بشیر کا کر وہ دائرہ سے خارج ہوگا سیل کے رات اگر وہ بات کرے گا تو پھر اس کی بات کو دیکھ کر ہی جی اس پر پتوا لگ سکتا ہے ویسے پھتوا نہیں لگ سکتا جی پی اے